بوت القرط یار جواد الکر آئند المتماسرا دیکھ کر باز کر پہ ابو عثمان دو نہ دیتے و غیر داغینا داغے تو شریکی جدان کو عثمان نہ غیر دے یعنی بیر السلام اکر و یاسین عالام موتاب کو مرتاب سرت یاسین کو موتاو مانے تو متا عند الاحلاف عیند من حضر منہد الموتے اللہ لقارید ابن حبان, حبان پہ حوارہ بانے ذکر کئی لیکن مہمی راضی پہ حکمت تقریعت دیاسین کی ذکر کئی داغیر معلومی کی چدایر مراد ملحظر موت دے انسان پہ دے وقت کی ضعیف القوت بھی ضعیف العذاوی لیکن ذریع متوجی بھی بالکلع الاللہ اس ریتیر مشتمل فو اصول دید بارے خلصا پہ احوار دا قیمت مارے دے احوار دا بعاس او دا حشر مارے دے دین فار چت شدت اولا ف تصدید کی راشی جی کی دین مالمی ضروری مرات کے دِیش مرات محتم کے دیش قبل دفن بادن ذکر امام ابو دعود ترجمان غلط کا آئند المیت عرمی کے دفن نظبان حادث محمود بہت خطے بادرواد باراد باد الفن دی فتح الربانی شرح مسند احمد شیبانی لا خبر ترار شیا مقبرہ صرت یاسین ہوئی اللہ ترفت آزادی مرات آئندر حنا پن حاضر حبان دے مابی رضی رحمت اللہ رے زبان عالمی کے مراد حاضر حضر موت